بڑے فائدے بڑی حکمتیں بہت زبردست دعا ہے کیا ہو دیکھ تو یہ کہ پورا سلام کرنا سنت ہے اور اکثر لوگ اس غلطی میں ہم نے سے مبتلا ہیں اس سلام کو ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے میں جلدی میں لاپرواہی میں کر لیتے ہیں بعد لوگ جو ہے جو زیادہ جن پہ مسٹری شاعری ہوتی ہے اسلام لکھوں ہمارے یہاں ہم یہ ہمارے بہت ہی مذہب دوست ہیں سلط کے قادم ان کی بھی عادت طریقہ اسلام لکھوں لیکن یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے اور لفظ کو بگاڑنے سے عربی زبان میں تو لفظ کو بگاڑنے سے معنی بھی بہت بدل جاتے ہیں اور تو اس کو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کو پورا سلام کیا جائے اور شروع میں جو الف ہے السلام علیکم یہ الف کو ظاہر کرنا ضروری ہے ورنہ معنی کچھ کے کچھ ہو جائیں تو صحیح طریقہ یہ ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ یہ سلام کرنا پورا سلام کرنا سنت کے مطابق اور سلام کرنے والے کے لیے بشارت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سلام میں پہل کرے گا وہ کبر سے بری ہوگا تکبر نہیں ہوگا ان شاء سلام میں پہل کرنے ہم نے تو یہی سنا تھا کہ سلام جو پہلے سلام کرتا ہے اس کو دس کی ملتی ہے اور جو جواب دیتا ہے اس کو ایک تو یہ تو نیکیوں کا جوڑ توڑ ہے لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے کہ جو پہلے سلام کرے گا وہ تکبر سے بری ہو جائے گا ر سے بری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے اس کی رل سے بری ہوگا اور تکبر وہ چیز ہے جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا فرمایا کہ تکبر اگر رائے کے برابر بھی دل میں تکبر ہوگا تو وہ شخص جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے اگر وہ عالم ہو حافظ ہو کوئی ایڈوکیٹ ہو مجسٹریٹ ہو یا عام آدمی ہو کوئی بھی ہو है? جس کے دل میں ذرائی برابر تقبر ہوگا وہ جنت تو کیا جنت کی تو وہ بھی نہیں پائے تو کتنی بڑی بشارت ہے اس میں دیکھو کہ ہمیں گویا کہ جنت کا جنت میں جانے کا راستہ مل رہا ہے کامیابی مل رہی ہے کہ جو سلام میں پہل کرے گا وہ تکبر سے بڑی ہوگا اب سلام بھی تو درست ہونا چاہیے نا اگر ہم نے سلام سلام کا حق ادا نہیں کیا تو پھر وہ, وہ, وہ بشارت ہم کو کیسے ملے گی اس لیے سلام کو سیکھ لینا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اب واضح لوگ جو ہے ان کو انگریزیت زیادہ چھا گئی ہے وہ گڈ مارننگ اور گڈ گڈ آفٹر نون اور اس کو بھی ٹیڑا تک گڈ مارننگ ہمارے امریکہ میں ایک دوست ہیں ان کے ساتھ ہم جا رہے تھے کہیں وہاں چنگیاں آتی ہیں نیو جرسی سے ہم نیو جا رہے تھے راستے میں چنگیاں پڑتی ہیں وہاں گارڈ وغیرہ چیک ہوتی تو so وہ ہمارے دوست کو زیادہ ذرا زیادہ کیڑا کرنے کا شوق ہو گیا کیونکہ وہاں والے تو ان کے تو اسلوبی ہے ایکسڈینٹ ہی وہی ہے بولنے کا انگریزی تو یہاں والے جو جاتے ہیں وہ ذرا اس کو اور زیادہ اپنے اپنے حساب سے وہ اور سنوارتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے اور وہ اور زیادہ بگڑ جاتا تو ہم ایک دن ان کے ساتھ گاڑی میں سفر تھا بہت دور کا تو جگہ جگہ راستہ پڑا گارڈوں سے چیک سے تو ان کو جا کے کہتے تھے ہائے ڈائنگ تو یار یہ کہہ رہا ہے کہ تم کیسے مر رہے ہو ہاؤ یو ڈائنگ وہ اس کے الفاظ کے ٹیڑھا پنج ہے تو بجائے اس کے کہ ہاؤ آر یو ڈوئنگ اصل انگریزی لفظ یہ ہے ہاؤ آر یو ڈوئنگ تم کا تمہارا کیا حال ہے تو وہ کہہ رہا ہے ہائے ڈائنگ ہائے ڈائنگ یہ کہہ رہا ہے یہ کیا کہتا ہے اس کو اور وہ ہر جگہ جا کے کہتا ہے کیسے مر رہے ہو تم سمجھ میں تو آ گئی تھی مجھے کہ یہ کے کیا کہہ رہا ہے لیکن میں نے اس کو کہا میں نے کہا یار تم یہ ان کو مار رہے ہو تو اس کو بہت ہنسے ہو کہ لے یار یہاں ٹیڑھا ہی کر کے بولنا پہنے کا اتنا بھی ٹیڑھا نہ کرو یہ بیچارے کو تم نے بالکل ہی خوشی کو ٹیڑھا کر دیا <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> تو دیکھو ان الفاظ کا آخرت میں تو کچھ نہیں ملے گا آپ گڈ مارننگ کہیں گڈ آفٹرنون کہیں یا گڈ نائٹ کہیں یا اب تو اب تو یہ اتنا زیادہ چل گیا ہے کہ مطاحل خیر صواحل خیر یہ عربی الفاظ میں لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ بھی کوئی بڑی دین کی چیز ہے یہ دین نہیں ہے صباحل خیر متاحل خیر کہنا عربی میں ہر چیز عربی میں کوئی عربی میں کوئی چیز ہو تو یہ اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ دین ہے جیسے ہمارے حضرت نے سنایا کہ حج پر تشریف لے گئے حضرت وہاں حاضری ہوئی تو ایک گڑیا نے جو وہ دیکھا کہ وہاں جو معلم ہوتے ہیں وہ جو بلڈنگ وغیرہ جہاں رہائش ہوتی ہے اس کے متعلق سمجھاتے ہیں آ کر کے کس چیز کو کیسے استعمال کرنا تو وہ سمجھا رہا تھا آ تو وہاں بیت الخلاء کے متعلق سمجھا رہا تھا کہ دیکھو بھائی اس میں یہ ٹیشو وغیرہ مت پھینکنا کچرا مت پھینکنا اس کا ہو جاتا ہے ظاہر ہے اس کی زبان تو عربی ہے عربی میں بات کر رہا ہے تو بڑی بھی بیچاری بالکل ہی سادہ تھیں انہوں نے کہا ہے یار عرب عرب لوگ کیسے اچھے ہوتے ہیں جب نکلے ان منہ سے قرآن نکلے اب عربی زبان کوئی بولے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے ایسے ہی وہاں کے رسم و رواج کے مطابق قرآن پاک وہاں جیسے پڑھا جاتا ہے اس کو قاری صاحب سے پوچھ لینا چاہیے کہ وہاں کے بہت سے کیونکہ وہاں بہت سے لوگ یمن سے آ کر آباد ہو گئے بہت سے لوگ مصر کے آ کے آباد ہو گئے کہاں کہاں سے لوگ آ کر آباد ہو گئے وہ دیکھنے میں ظاہراََََََََََََََََََََََ عربی لگتے ہیں لیکن ان کی زبانوں میں بہت فرق ہے جيسے یمن کے لوگ جب آئیں گے یا مصر کے لوگ تو حاجی کو حاجی نہیں کہتے ہیں حگّی کہتے ہیں حگہ یا حجہ حجہ کو حجہ یعنی حج, حج کرنے والی عورت اور حاجی مختلف حج کرنے والا آدمی تو اس کو حگا حگہ کہتے ہیں حگہ یہ گاف بولتے ہیں وہ جین کو اب ہم کہیں کہ صاحب وہ عرب لوگ جو ہے تو گاف بول رہے تو ہم بھی وہی بولنا شروع کر دیں تو یہ کتنا غلط ہو جائے گا قرآن پاک بھی ہمارا غلط ہو جائے گا نماز بھی درست نہیں ہوگی تو ہر وہ چیز جو عربی زبان میں ہو اس کو تھوڑی اپنا لینا چاہیے اب لوگ سمجھ ہیں کہ سوال خیر کہنے میں بڑا بڑی, بڑی, بڑی ایڈوانس بھی ہو گئے ایڈوانس کا ایڈوانس ہونے کا شوق بھی پورا ہو گیا اور جو ہے وہ عدیم بھی ہو گیا یہ نہیں ہے سلام کرنے میں کیا ملے گا آپ کو سنیے سلام کرنے السلام علیکم کہا دس نے کی ہوگی ہمارے حضرت بنگلہ دیش کے ہیں حضرت مولانا شاہ عبد عبدالمدین صاحب تو ان کا جمعے کو بیان آتا ہے لیکن بنگلہ میں ہوتا ہے اب ہم ان کو سنتے ہیں کچھ کچھ مفعین سمجھ میں بھی آ جاتے ہیں لیکن ہمارے حضرت ایک عجیب بات فرماتے تھے کہ محبت کی کوئی زبان نہیں اب حضرت کیونکہ ہم نے ان سے محبت ان کو ہم سے محبت تو ان کے بیان میں ہم کو مزہ آتا ہے خالی آواز میں ہی مزہ آتا ہے دل نور سے بھر جاتا ہے سر سے پیر تک نور, نوری نور معلوم ہوتا ہے آن لائن ان کی مجلس آتی ہے ہم سنتے ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ السلام علیکم ڈوشنی کی و رحمۃ اللہ ڈوشنی کی وبرکاتر دوش نے کی یعنی کہ السلام علیکم و جو کہا تو آپ کو دس کی اس سے ملی ورحمت اللہ کہا دس کی اس سے ملی وبرکاتر کہا دس کی اس سے ملی بتاؤ آخرت کا ذخیرہ ہوا کہ نہیں اچھا اب آپ کہیں صاحب آخرت تو بڑی دور ہے ابھی تو ساٹھ ستر سال کی زندگی پڑی ہے تو سنیے کہ اس میں دنیا کا بھی فائدہ ہے آپ نے السلام علیکم کہہ دیا تو اس پر آپ نے, آپ نے اس کو سلامتی کی دعا دے دی سلامتی کی دعا دے دیا آپ نے السلام علیکم تم پر سلامتی ہو تو کیسی پیاری دعا ہے ہر شخص چاہتا ہے کہ ہم سلامت رہیں اب سلامتی کے بھی دو معنی ایک السلامت السلامت فل بدنی منل منل مصیبت کہ بدن سلامت رہے مصیبت سے حادثہ نہ ہو پریشانی نہ ہو بیماری نہ ہو خطرناک بیماریاں نہ ہو تو بدن محفوظ رہے طرح طرح کی بیماریوں سے اور حادثات سے اور دوسری سلامتی کیا ہے روح سلامت رہے گناہ سے جسم سلامت رہے مصیبت سے روح سلامت رہے گناہ سے تو کتنی پیاری دعا ہے آپ بالکل محفوظ ہو گئے کہ نہیں آپ نے اس کو محفوظ ہونے کی دعا دے دی کہ تمہارا جسم بھی سلامت رہے اور تمہاری روح بھی سلامت رہے کتنا فائدہ ہوا اور ورحمت اللہ کہ اللہ تعالی کی رحمتیں تم پر نازل ہوں اتنی پیاری دعا ہے اور وہ برکات ہوں اور برکات کو جمع کے سیدھے میں نازل ہونا جمع کا سیدھا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک دو برکت نہیں برکات بے شمار برکات تمہیں رزق میں بھی برکت ہو ایمان میں بھی برکت ہو اولاد میں بھی برکت ہو سبھی کچھ میں برکت ہو اور برکت کے کیا معنی ہے آپ کا حساب اولاد میں کہیں اتنی برکت ہو گئی کہ دو درجن بچے ہو گئے تو ہم کھلائیں گے کہاں سے تو یہ بات نہیں ہے برکت مانی قلیل کثیر النفا علیل ہو کثیر النفاع ہو یہ برکت کی معنی ہے اور برکت کے معنی فیضان رحمت الہیہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا فیضان تم پر بخش ہے تو کتنی پیاری دعا ہے تیس نیکی بھی ملی اور دعا بھی آپ نے دے دی اور اس سے بھی بڑھ کر ایک نعمت اور آپ کو بتا دی کہ حضور ابز صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احیا سنتی ارد فسادی امتی فلاو اجو میعت شہید حضور عزت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میری سنت کو زندہ کیا فساد کے دور میں یعنی جب میری سنتوں کو ترک کیا جا رہا ہو آج سلام کی سنت کہیں کہیں رہ گئی مفقود ہو گئی نا بہت کم لوگ سلام ٹھیک سے ادا کرتے ہیں بعض لوگ کچھ کہتے ہیں کوئی کچھ کہتا ہے کوئی اللہ حافظ کہتا ہے کوئی, کوئی خدا حافظ کہتا ہے حضرت نے فرمایا کہ یہ خدا کا لفظ ہے یہ تو ایرانی زبان کا لفظ ہے خدا کا لفظ تو اللہ حافظ اور خدا حافظ اور پیا امان اللہ کہنے کے بجائے حضور اقدت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب خود سلام سلام کو پھیلاؤ سلام کو پھیلاؤ تو آج ہم سلام کو پھیلانے کے بجائے دوسرے الفاظ پہ ہماری توجہ زیادہ ہے اور جو زیادہ ایڈوانس بن رہے ہیں وہ گڈ مارننگ گڈ آفٹرنون گڈ نائٹ پہ جا رہے ہیں اور جو تھوڑے تھوڑا دین تھوڑا وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں وہ سوال خیر مسال خیر پہ جا رہے ہیں تو یہ اچھا موقع ہے کہ ہم سلام کو پھیلائیں حضور ابز صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی پورا ہوگا اور سو شہید کا ثواب ملے گا جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس دور میں جب میری سنتوں کو ترک کیا جا رہا ہوگا تو اس وقت اس کو ایک سنت کو زندہ کرنے کا ثواب سو شہید کا اب بتائیے ہم اگر بہت ہی ایمانی جذبہ رکھتے ہوں تو ہم میدان اتحاد میں کئی مرتبہ شہید ہو سکتے ہیں بھائی ایک ہی مرتبہ تو جان دے سکتے ہیں اور یہاں اللہ تعالی کیا دے رہے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی نوازشات ہیں اس کو چھوڑ کر کروڑوں کا موتی چھوڑ کر میرے حضرت فرماتے تھے کہ کروڑوں کا موتی چھوڑ کر ہم کنکر پتھر کیوں لے رہے ہیں گڈ مارننگ کا اور سواہال خیر مساحل خیر کا کنکر پتھر کیوں لے رہے ہیں میرے حضرت نے آج بھی یہی فرمایا کہ دیکھو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی قیمت اس وقت معلوم ہوگی جب گناہوں کا پلڑا جھکا جا رہا ہوگا اس وقت ایک ایک نیکی کی قیمت معلوم ہوگی اس لیے بھائی عقلمند وہ ہے جو کچھ ذخیرہ آثرت کا کرتا رہے ہے نا ابھی کل بھی ہمارے ایک دوست ملے بڑی عبرت ہوئی ان کو دیکھتی دیکھو بھائی دنیا تھوڑے دن کی ہے اور یہ جو حسن و شباب اور یہ جوانی یہ کوئی ہر وقت کے لیے تھوڑی ہے کچھ, کچھ حصہ اللہ نے بچپنے کا دیا ہے تفلی کا اور کچھ حصہ جوانی میں گزرتا ہے کچھ ادھیڑ مری میں کچھ بڑھاتے تھے اور اس کے بعد انسان کو کہاں جانا ہے بھائی قبر میں ہی تو جانا ہے اور پھر اس کے بعد اگلے جان شروع ہو جائے گا تو عقلمند وہ نہیں ہے کہ جو وہاں کی کچھ تیاری رکھے تو کل ہمارے ایک دوست ملے ہمارے کاروباری ساتھی تھے ہم نے ان کو دیکھا جوانی میں بھی دیکھا اور اب ادھیڑ مری میں کل ہماری ان سے ملاقات ہوئی تو دل رونے لگا اس جوانی میں وہ اتنے خوبصورت تھے کہ لوگ ان کے خوبصورتی کی مثالیں دیتے تھے کیا بہت ہی اس کو آج کل کی زبان میں کہتے ہیں چوزا چوزا تھے وہ لیکن ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم الحمد للہ اللہ آسانی نمت صلاح کبھی وفت ضلع علا کثیر ممن خلق تفریح کیسا دیکھا تھا ہو گئے کیسے کیا بھروسہ ہے اس جوانی کا ہم نے دیکھا کہ بال ان کے سفید اور چہرے پر ان کے برس کے نشان بتائیے یہ اس حسن و شباب کی کیا کیا ملا بتائیے اور وہ بےچارے رو رہے تھے ہم نے ان کو تسلی دی کہ آپ اس چیز سے گھبرائیں نہیں کیونکہ یہ تو سب عارضی چیزیں ہیں جب دنیا سے چلے جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے یہ سب چیزیں سب غم اور ہم سب ختم ہو جائے گا اور قیمتی آدمی وہ ہوگا جو اللہ کو راضی کر کے دنیا سے لے جائے گا اللہ کی نظر میں دیکھو مالک غلام مالک کو حق ہے غلام کی قیمت لگانے کا یا غلام کو حق ہے بتائیے ہم کہیں کام کرتے ہیں فیکٹری میں تو فیکٹری والے یا سارے کہیں ملازمین کہ صاحب آپ کو بہت اچھے ہیں آپ پڑے اونر سے آدمی ہیں بہت صحیح سے کام کر رہے ہیں یہ ہے وہ ہے لیکن مالک ناراض ہو تو آپ کیا کہیں گے مالک تم سب تعریف کر رہے ہو لیکن مالک تو ہمارا ناراض ہے ہم کیا کریں ہماری کیا قیمت ہے جب مالک ہی ہم سے ناراض تو ہم سب اللہ کے غلام ہیں کہ نہیں اب غلام اگر غلام کی تعریف کرے تو بتائیے وہ تعریف کیا کسی, کسی تعریف کے لائق ہے وہ تعریف کسی بھروسے کے لائق ہے جب تک اللہ تعالیٰ اس, اس غلام کو پسند نہ کر لے جب تک اللہ تعالیٰ اس غلام کو پسند نہ فرما لے غلام کی قیمت تب ہے جب مالک اس کی قیمت لگا جو قیمت مالک لگائے گا وہ, وہ غلام کی قیمت اصلی ہے اصحیح. تو ہم نے ان کو سمجھایا کہ بھائی کچھ آخرت کا سکا کرنسی جمع کر لو یہ سب عارضی چیزیں ہیں اس سے زیادہ تکلیف مت ہو اسی لیے اہل اللہ مسرور رہتے ہیں ہر حال کے اندر چین اور سکون سے رہتے ہیں کیونکہ ان کو ان چیزوں سے غم اور ہم نہیں ہوتا اگرچہ طبی غم ہوتا ہے لیکن وہ دل سے اس پر راضی اور خوش رہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا مالک جس حال میں رکھے ہم اس میں خوش ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کا وہ مضبوط تعلق نصیب ہو جاتا ہے اور اس تعلق کی برکت سے وہ ہمیشہ مسرور اور چین سے رہتے ہیں تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ان چیزوں کو اپنانے سے سوا نقصان کے کچھ نہیں غیروں کا غیروں کا طریقہ اختیار کرنا غیروں کے سٹائل کو اپنانا اب آپ یہ سوچئے کہ غیروں کو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں کیا فرمایا مگر مسئلہ تو سارا یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر قرآن پاک کھول کے دیکھتے بھی نہیں اور اہل اللہ کے ساتھ کچھ تعلق کرتے بھی نہیں غیروں غیروں کو اللہ تعالیٰ نے پرانے پاک میں کیا لقب دیا ہے معلوم ہے آپ کو غیروں, غیر قوموں کو جو اللہ کو نہیں مانتے چاہے کتنے ترقی یافتہ ہوں کتنے زیادہ ایڈوانس ہوں ان کی ایڈوانسمنٹ آئیں جو چیزیں سوچیے کہ ان کو کیا لقب دیا اللہ تعالیٰ نے غیروں کو جو اللہ کو نہیں مانتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے اور ان کی ان کے احکامات پر نہیں چلتے قرآن پاک نے ان کو کیا لقب دیا اولا کا کل بل ہو مغل <تصفيق> ارے یہ تو جانور ہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں اب جو غیروں کی تکلیف کرے وہ سوچ لے کہ ہم کس کی تکلیف کر رہے ہیں جانوروں کی تکلیف ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر اللہ کے لقب میں کسی کو شک ہے بھائی ہے کیا حکم الحاکمین کا اعلان ہے کہ یہ جانور نہیں بلکہ جانور سے بدتر ہیں ان کو تو کھانے کی بھی नहीं نہیں چلتے खाते کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتا ہے جانور چلتے پھرتے کھا لیتا نہیں یہ بھی چلتے پھرتے کھاتے ہیں ایسے ہی نہ ان کو ہاتھ دھونے کی کمیز ہم ہم جب برطانیہ جاتے تھے تو ہمارا ایک ارب دوست تھا وہ ہم کو کہتا تھا کہ جب تم بس میں سے آؤ بس میں ٹرانسپورٹ سے تو تم صابن سے سیدھا ہاتھ دھویا کرو ہم کہتے یار عجیب یا آدمی کیا یہ تو بڑے گولی چمڑی والے صاف ستھرے لوگ یہ ان کو استنجا کرنے کی تمیز نہیں یہ کاغذ بھی استعمال نہیں کرتے بازے اتنے غلیز ہوتے ہیں کہ کاغذ بھی استعمال نہیں کرتے کیونکہ وہاں جو پبلک ٹوائلٹ ہوتے ہیں اکثر ان میں کاغذ بھی نہیں ہوتا اور پانی تو ہوتا ہی نہیں پانی اگر ہوگا بھی تو وہ اس میں 50 فینس یا ایک پاؤنڈ ڈالیں گے ایک پاؤنڈ یہاں کے تقریباً آج کل شاید 130 روپے کا یا 150 روپے کا ایک پاؤنڈ ہے لگ بھگ تو پیسے ڈالیں گے تو تھوڑا سا پانی دے گا لمیٹڈ کیونکہ وہاں پانی کا رواج نہیں ہے ہاتھ دھونے کا رواج نہیں ہے وہاں پانی استعمال کرنا ہے پیسے ڈالیں مشین میں تب پانی نکلے گا اور چند سیکنڈ کو نکلے گا اس کی دیر میں آپ کام کرنا ہے کر لیجیے اور بعض جگہ تو پانی ہوتا ہی نہیں کاغذی ہوتا ہے ہو، ٹوائلٹ پیپر اور وہ ظالم ٹوائلٹ پیپر بھی یوز, کرنا، یوز نہیں کرتے اکثر اتنے گندے اور غلیظ لوگ تب ہمیں سمجھ میں آئی کہ گوری چمڑی سے کیا ہوتا کسی کو اللہ نے کالا بنا دیا کسی کو گورا بنا دیا کسی کو چوکوں کا فیض بنا دیا اس یہ تو سارے اللہ تعالیٰ کے کام ہیں گوری چمڑی سے دل گورا تھوڑی ہوتا ہے دل تو ایمان سے گورا ہوتا ہے دل میں اجالا ایمان سے ہوتا ہے کائنات دل کے ہیں کچھ اور خوشی دو قمر ہے یہ ان شمس و قمر سے اللہ والوں کے دل روشن نہیں ہوتے بلکہ اس شمس و قمر سے تو سارے عالم کو فیض ہوتا ہے سارے عالم کو فیض اللہ پہنچاتا ہے کافر کو بھی اسی سورج سے اسی چاند سے جو نعمتیں اوروں کو ملتی ہیں کاثروں کو بھی مل رہی ہیں تو یہ تو رحمت ایک اللہ تعالیٰ کی عام ہے لیکن اہل اللہ مسلمانوں کو اور اللہ والوں کو اور اپنے دوستوں کو اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتے ہیں دل کی روشنی اللہ کا نام لینے ان کی صبح ہوتی ہے اللہ کا نام لینے ان کا ناشتہ ہوتا ہے اللہ کی یاد سے یہ, یہ, ان کے دل... یہ ان کی غذا ہوتی ہے یہ غذائیں اولیاء ہوتی ہے حضرت نے فرمایا میرے مرشد کا شعر ہے دوستوں کو دشمنوں کو ایسے آب و گل دیا دشمنوں کو ایسے آب و گل دیا دوستوں کو اپنا دردے دل دیا دوستوں کو اپنا دردے دل دیا آج تو بڑے ترقی یافتہ ہیں وہ اور دوسری بات آپ کو یہ بتا رہا تھا ایک لقب ایک تو لقب بتا رہا تھا کہ ان کو اللہ تعالی نے یعنی ہمارے بنانے والے نے ان کو بتا دیا کہ یہ جانور ہی نہیں بلکہ اس سے بدتر اور دوسری بات یہ بتا رہا تھا کہ ان کا ٹھکانہ کہاں ہے ٹھکانہ سوچے ان کا ہے یہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے چاہے کتنی ترقی کر لیں چاند پہ, پہ پہنچ جائیں مریض پہ, پہ, پہ پہنچ جائیں مریض کو زمین پر ہی کیوں نہ لے آئیں کتنی بھی ایڈوانسمنٹ کر لیں ان کی ایڈوانسمنٹ جہنم کی طرف ان کی ایڈوانسمنٹ اچھا حتیہ کہ اگر ایمان لے آئیں اللہ یہ اللہ منتابہ ہر جگہ موجود ہے اگر توبہ کر لیں تو پھر سے ایمان لے آئیں تو یہ بھی انشاءاللہ جنت میں جانے والے ہو جائیں گے لیکن ان کے طریقوں کو اپنانے والے سوچ لیں من تشب کہا بھی قومن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشکار فرمایا کہ جس کی بھی شباہ اختیار کرو گے اسی میں سے اٹھائے جاؤ گے ہم؟ تو ہم سوچ لیں کہ ہمیں آخر جانا کہاں ہے پچھلی دفعہ ہم نے اشار پڑھے تھے نا وہ جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اتنا بڑا واضح ہے تھی کفا بل موتی واعضہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی مبارک جو خلافت کی تھی اس پر لکھا رہتی تھی کفاہ بل موتی موت جو ہے بہترین واعض ہے سب چیز کے لیے کافی ہے جو انسان سوچ لے کہ ہم نے دنیا سے ایک دفعہ جانا ہے اور اس سے اس سے انکار کس کو کون کر سکتا ہے بھائی جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا یہ ہے ارشاد قطب زمانہ ایسی دنیا سے کیا دل لگا اب بتائیے ہمیں ایک نہ ایک دن تو جانا ہی جانا ہے اس سے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا پھر اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ کوئی لوٹ کر آئے گا کوئی لوٹ کر نہیں آتا بتائیے آج تک ہمارے باپ داداؤں میں سے کر نانا, نانا, نانا سرگر نانا کوئی کوئی زندگی میں کوئی واپس آیا ہے ہاں ان ہندوؤں کا جاہلانا عقیدہ ہے وہ کیا کہلاتا ہے آبا گون کہ وہ روح جو ہے حل کر گئی اور یہ ہو گیا اور جانور کی روح انسان میں آ انسان کے لیے سب جہالت کی بات ہے یہ جی سب جہالت ہے ان کی لیکن مسلمان کا عقیدہ کیا ہے کہ دنیا سے تو جانے جانا ہے اور کبھی لوٹ کر پھر نہ نہیں آنا تو ایسی دنیا سے کیا دل لگانا تو ایسے لوگوں سے بھی کیا دل لگانا, کیا دل لگانا آپ انگریزی بھی سیکھیے پڑھائی بھی کیجیے اردو و فنون حاصل کیجیے لیکن اللہ کو نہ بھولئے بہت طریقے اپنے مسلمانوں کے رکھے کیونکہ جب ہم دنیا سے جائیں گے تو یہ غیر ہمارے کام نہیں آئیں گے ہماری ترقی کام نہیں آئے گی وہاں یہ اعلان نہیں ہوگا کہ جس نے چاند کو تسلیم کیا وہ ذرا تشریف لیا آئیے آپ بڑے بھائی وار. آپ بڑے سائنٹسٹ تھے بڑی آپ نے دنیا کی خدمت کی کہ آپ نے آپ چاند پہ پہنچ گئے تو آپ جائیے جنت میں ہوگا ایسا بھائی وہاں تو ان اسمتم عمد اللہ اسفاق وہاں اللہ کے نزدیک تو سب سے معزز اس وقت وہ ہوگا جو متقی ہوگا گناہوں سے بچے گا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والا ہوگا سب سے زیادہ انعام اور اعزاز و اکرام اس کو ملے گا یا کوئی کہے کہ صاحب آپ اچھا آپ سید صاحب تھے اوہو سید صاحب آپ تشریف لائیے یہ بھی نہیں ہوگا اچھا آپ بٹ صاحب تھے آپ ملک صاحب تھے آپ چودھری صاحب تھے نہیں بھائی وہاں تو نہیں پکارا جائے گا اس طرح وہاں تو پکارا جائے گا کہ تم میں سے جس نے ومن عمل مسفال عظرتِن خائی رحی را ومن یامل مثفال عضرتن شر رہی را خیر اور شر کا جو مقابلہ ہے وہاں تو یہ ہوگا کہ جس نے اچھے آماز زیادہ کیے وہ ادھر آ جائیں بھائی اور یہ سلام کے متعلق ایک بات ابھی اور یاد آ گئی حضرت نے فرمایا کہ یہ سلام ایک ایسی عبادت ہے جو مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوگی سلام العلکم فکم خت الوحا خالدین فرشتے سلام کریں گے فرشتے بھی سلام کریں گے جنتیوں کو है? کیا بات ہے سبحان اللہ کیسی عظیم عبادت ہے یہ محض سلام نہیں بہترین دعا بھی ہے اور اسی میں آپ کو سو شہید کا سہارا مل گیا تین الفاظ آپ نے کہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اس میں آپ نے تیز نیکیاں کما اور اتنی بڑی بشارت آپ کو مل گئی کہ کبر سے بڑی ہو گئے تکبر سے بڑی ہو گئے جس کی وجہ سے جنت میں جانے سے رک جائے گا بندہ ہے کتنے انعامات ہیں سو شہیدوں کا ثواب مل گیا اور اس سے بھی بڑا انعام لے لیجیے اس سے بڑا انعام یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے گی کیا دلیل ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کل ان کم تم تو حب اللہ ست کا پیونی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں تو تم کیا کرو خط نہیں میری اتفاق کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے اللہ کی محبت جس کو حاصل ہو گئی اس کا بیڑا پار ہے بھائی اللہ کے یہاں اللہ کی محبت کام آئے گی حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے مجدد تھے اپنے زمانے کے اور بڑے بزرگوں میں تھے حضرت مولانا شاہ شف علی صاحب خانوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی بحثی زیور بھی ہے سارے عالم میں بھری ہوئی ہے ماشاء اور بڑے بڑے علماء تک اس سے فیض اٹھاتے انہوں نے فرمایا ان کے ہاں ایک مولوی صاحب حاضر ہوئے اور بڑے بڑے اشکالات کیے علم, علم کے متعلق بڑے بڑے علمی اشکالات کیے یہ کیوں یہ کیوں یہ کیوں پھر جب انہوں نے اشکالات کر لیے اور حضرت خان بھی رحمت اللہ علیہ نے ان کو جوابات دے دیے پھر جوابات دینے کے بعد حضرت ثانی رحمتہ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ مولوی صاحب تحقیقات اور تحقیقات اللہ کے یہاں کام نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ کے یہاں تحقیقات اور تحقیقات یعنی بڑے مسائل پیچیدہ دیکھو علم کس لیے حاصل کرنا ہے علم حاصل کرنا ہے معرفت کے لیے اور معرفت سے ہوتی ہے محبت آخر میں کیا انجام ہوا محبت علم کس لیے حاصل کرنا ہے عمل کے لیے حمل کرنے سے تو اگر کوئی کوئی وہاں یہ تھوڑی ہوگا کہ فلاں عالم صاحب جنہوں نے سو فیصد مارکس حاصل کیے صاحب اپنے ٹاپ کیا ہو وہ آ جائیے یہ بھی نہیں ہوگا یہ بھی نہیں ہوگا وہاں تو کہ وہاں تو عالم سے اور پوچھا جائے گا کہ تم نے جو علم حاصل کیا اس پہ عمل کیا یا نہیں تو علم حاصل کرنا ہے عمل کے لیے اور عمل جو ہے وہ ذریعہ بنتا ہے اللہ کے فضل کا کام کیسے بنے گا ہمارا اللہ کے فضل سے بنے گا تو عمل سے عمل جو اس لیے کرنا ہے کام تو فضل سے بنے گا اب کوئی کہے صاحب ہم عمل کیوں کریں عمل اس لیے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل عمل پہ متوجہ ہوتا ہے کوشش میں لگے رہنے سے نافرمانی سے بچنے میں کوشش میں لگے رہنے سے اس سے ہمارا, ہمارا کام بنے گا اللہ کا فضل متوجہ ہوگا اور اللہ کے فضل سے ہماری بخش ہوگی تو اس لیے یہ علم جو حاصل کرنا ہے تو وہ بھی عمل کرنے کے لیے کرنا ہے کہ نہیں جب تک عمل نہیں کرے گا تو کام کیسے بنے گا تو وہاں یہ اعلان نہیں ہوگا کہ آپ نے وفاق میں ٹاپ کیا ہے دیوبند میں ٹاپ کیا ہے لہذا آپ تشریح لیا نہیں وہاں تو عمل اور اللہ کی محبت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولوی صاحب تحقیقات اور تحقیقات سے کام نہیں بنے گا اللہ کے ہاں تو اللہ کی محبت کام آئے گی اللہ کے یہاں اللہ کی محبت کام آئے گی جتنی محبت اللہ کے دل میں لے کے جائے گا بندہ اس کی وہاں اتنی ہی زیادہ قیمت ہوگی تو خواجہ صاحب یہ بات یس کرتا چلوں کہ خواجہ عزیز الحسن مزدو رحمت اللہ علیہ ڈپٹی کلکٹر کے عہدے پہ تھے انگریز کے زمانے میں لیکن حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ سے تعلق کے بعد وہ ہمت اور حوصلہ پیدا ہو گیا کہ ماشاءاللہ ایک مٹھی ڈاڑی ہیں ڈپٹی کلکٹر تھے اور انگریز کے زمانے کے تھے ایک مٹھی ڈاڑی لیے پھرتے تھے اور سر پہ گول ٹوبی اور لمبا کرتا اور اس شان سے چلتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں جمال بھی بتا فرمایا تو حضرت خواجہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بڑے آشف تھے ان کو یہ سب کچھ حضرت تھانہ بھون سے ملا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی شوبت سے ملا تو آشیف آشف تھے اور ناشت بھی تھے یعنی وہی بولتے ان کی انہیں کی, ان کی ہمت تھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کچھ بولنے کی ورنہ اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی ہے عشق عاشق بادق تبل و نفی عشق معشوقاں نہانست و سفیر جو معشوق کا عشق ہوتا ہے محبوب کا جو عشق ہوتا ہے وہ خفیہ ہوتا ہے چھپا ہوا اور عاشق کا عشق جو ہے وہ بھگوان کے دھول بولتا ہے باد وسط تبل و جیسے دو سو قبل بج رہے ہوں عاشق جو ہے وہ چپ نہیں رہ سکتا عشق کی یہ خاصیت ہے کہ وہ خاموش نہیں رہ سکتا ہے تمہید تلا نہیں کرتا ہے وہ تو خواجہ صاحب نے حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت یہ اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی اللہ کی محبت جس سے کام بنے گا وہاں جو کام آئے گی اللہ کی محبت یہ کیسے حاصل ہوگی حضرت خانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کسی اللہ والے کی جوتیوں میں پڑ جاؤ جوتیوں میں پڑنے کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں جوتیاں رکھی ہیں اس سے آپ لوٹے لگان مطلب یہ کہ اپنی رائے کو فنا کر دو اپنے نفس کو کچھ نہ سمجھو آپ لاس تم کتنے عالم اور فاضل ہو لیکن شیخ کامل سے جب تعلق کر لیا تو اپنی رائے کو پناہ کر دو اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھو جیسے شیخ مشورہ دے ویسے کام کرو انشاءاللہ شاء اللہ فٹ تیز تر راستہ طے ہو جائے گا اللہ کی محبت تم کو حاصل ہو جائے گی یہ اللہ کی محبت ہی تو تھی جو حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مٹھی داڑھی رکھتے ہوئے وائے سرائے کے بنگلے پر گئے ہیں اور جو انگریزی حکومت کے چمچے تھے مسلمان وہ اور بھی ڈپٹی کلکٹر تھے ہندوستان میں उनकी सबकी मीटिंग थी और ख्वाजा साहब जो है बड़ी शान से चलते हुए तशरीफ लाए और दूसरे जो डिप्टी कलेक्टर थे वो सूट और टाई में फसे हुए थे सूट और टाई में फसे हुए थे आप सूट पहने हुए और टाई बांधे हुए आदमी को देखें आपको मालूम होगा कि जैसे वो किसी चीज में फंसा हुआ है मुश्किल में फंसा हुआ है <laughs> तो जो है दूसरे जो है वो इस तरह से थे और जब फ्वाजा साहब वायसराय के पास आए تو وائے سرائے ان کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ یہ بڑے حیران ہوئے دوسرے اس کے بعد کیا ہوا کہ مغرب کی اذان کا وقت ہوا مغرب کا وقت ہو گیا نماز کا تو خواجہ صاحب نے وہیں وائے سرائے کے بنگلے پر کھڑے ہو کر ایک کونے میں اذان دی اور نماز پڑھی اور وہ جو ڈپٹی دوسرے ڈپٹی کلکٹر تھے اور مجسٹریٹ وغیرہ وہ سب جو ہے وہ ہنس رہے تھے ان کے اوپر خواجہ صاحب کے اوپر یہ کیسا ہے یہ انگریز کیا تو اس کے بعد جب یہ خواجہ صاحب تشریف لائے تو واعد سرائے ان کو دیکھ کے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ آپ کو دیکھ کر میرے دل پر ہیبت کاری ہو رہی ہے مغل بادشاہوں جیسی آپ کی شان ہے ایک مٹھی داڑھی شیروں کی طرح چل رہے ہیں ارے کیا غیروں کے پریتے میں تو ذلت اور رسوائی ہے وہ خواجہ صاحب کو حوصلہ کہاں سے ملا ہے اہل اللہ کی صحبت سے حضرت خان بھی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے تو غرض یہ کہ خواجہ صاحب نے جب یہ پوچھا کہ حضرت یا اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوتی ہے تو فرمایا کہ کسی اللہ والے کی ڈیوتیوں میں پڑ جاؤ یعنی اس کے تعلق مضبوط کر لو اور اس سے مشورے لے لیا کرو اور جیسا مشورہ وہ دے تھوڑے دن محنت کر کے اس مش... ان مشوروں پر عمل کر لو تو دل سے تمہارے دنیا کا خوف معاشرے کا خوف اور غیروں کا خوف نکل جائے گا دفتر والوں کا خوف نکل جائے گا سوسائٹی والوں کا خوف نکل جائے گا اور تم اعلان کرتے پھرو گے کہ نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا انہی کا انہی کا ہوا جا رہا آپ خواجہ صاحب فرماتے ہیں بہت وہ ولبلے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں ہم بھی تو انسان ہیں اسی معاشرے میں ہم زندہ ہیں آپ بھی جیسے زندہ ہیں ویسے ہم بھی زندہ ہیں جو آپ کے احساسات اور آپ کی فطرت ہے جو آپ کے اندر حسن کی کشش ہے وہی حسن کی کشش ہمارے اندر بھی ہے ہم کوئی ہجڑیں تھوڑی ہے ہم بھی مرض ہیں لیکن ہم اللہ کے خوف سے نہیں دیکھتے نامیرموں نہ کو دیکھنا حرام ہے اس زمانے میں تو اس قدر یہ بیماری عام ہو گئی ہے انٹرنیٹ پہ ننگی فلمیں موبائل پہ ننگی فلمیں ادھر گانے ادھر بجانے اور بے فردگی اس قدر عام تو اس قدر بے حیائی پھیل گئی ہے کہ جوان جوانوں کی جوانیاں برباد ہو رہی ہیں جوانوں کی جوانیاں برباد ہو رہی ہیں اور بڑے بڑے اس میں بڑے بڑے ہاتھی اس میں مبتلا ہیں بڑے بڑے علم و فضل کے ہاتھی بھی اس میں پھسل پڑتے ہیں سمجھے تو یہ اس قدر خطرناک مرض ہے نگاہ کی خرابی کا دیکھیے یہاں سے جہاں سے مضمون ڈسکنٹینیو ہے پھر دوبارہ کروں گا ابھی یہ دل میں آ کہ ایک سنت کا بیان ہوا ایک سنت کا اور بیان کر دیتا ہوں کہیں سلام کرنے میں اور جواب کا بھی بتا دوں کہ جواب بھی پورا دینا چاہیے و علیکم السلام و رحمت اللہ و ذرا یاد رکھیے گا یہ جگہ جہاں ہم نے چھوڑا ہے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ و یہ پورا جواب ہے اب بعض لوگوں کو دیکھا کہ سامنے سے آ رہے ہیں السلام علیکم نے بھی کہا السلام علیکم تو اس سلام کرنے, و... کرنے کے بعد جو جس کو سلام کیا گیا ہے اس کو جواب دینا واجب ہے اگر جواب نہیں دے گا ساتھ میں اس نے بھی السلام علیکم کہہ دیا تو دونوں پر جواب دینا واجب ہو گیا جواب نہ دے گا تو گناگار ہوگا ٹھیک ہے سلام کرنا تو سنت ہے اگر سلام نہیں کیا تو گناگار تو نہیں ہوا بہت بڑی نعمت سے محروم ہو گیا لیکن گناہ گار نہیں ہوا لیکن اگر کسی نے سلام کر دیا تو اس کے بعد اس کو سلام کا جواب دینا واجب ہے تو بہت سے لوگوں کے دیکھا کہ السلام علیکم سامنے والے نے کہا انہوں نے بھی کہا ساتھ میں السلام علیکم تو دونوں گناہ گار ہو گئے دونوں کا جواب دینا واجب ہو گیا تو سلام کرنے والے کے بعد سلام کا جواب دینا واجب تو بات کیا ہو رہی تھی دوسری سنت بتانے والا تھا آپ کو اس کے بعد وہ مضمون دوسری سنت یہ ابھی میں نے پانی پی لیا بھائی تو دیکھیں یہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان, ان عبادتوں میں ان سنتوں میں کوئی مشقت نہیں کوئی مشقت ہے بھائی ان کے اندر اور ثواب کتنا اجر و ثواب جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت हो गई گئی جان से یہاں سے की اللہ हासिल हो गई तो बताइए تو بتائیے फरमाते हैं जो तू मेरा तो सब मेरा سب मेरा فلک मेरी और जो एक جو नहीं मेरा तो کوئی شے نہیں میری جس کو اللہ کی محبت حاصل ہو گئی اللہ کی دوستی حاصل ہو گئی کہ نہیں تو جس کو اللہ کی دوستی حاصل ہو جائے گی تو کوئی دوست اپنے دوست کو مصیبت میں پریشانی میں رکھتا ہے پھر وہ اس کو آرام سے رکھنے کی فکر کرتا ہے دنیا کا بھی دوست ہوتا ہے تو اس کی مدد کرتا ہے اس کو, کو کوئی حاجت پیش آ جاتی ہے اس کی حاجت پوری کرتا ہے اس کو, کو کوئی مصیبت آ جاتی ہے اس کی مدد کرتا ہے لیکن دنیا کے دوست عاجز ہیں اگر آپ کا دوست بہت مخلص ہے بہت ہی آپ سے محبت کرنے والا ہے لیکن लेकिन بیمار پڑ گیا اب آپ کو ضرورت ہے وہ بیمار ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کوئی بیماری نہیں کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کو ہر حالات میں پوری قدرت اور ہو سکتا ہے کہ آج وہ مالدار ہے دوست کل بیچارہ غریب ہو گیا اب آپ کو مال کی ضرورت ہے کہ بھائی کوئی دوست مجھے مل جائے کچھ پیسہ مجھے ادار مل جائے اب وہ بیچارہ خود غریب ہے غریب ہو گیا مال نکل گیا ایسے بہت ہم نے دیکھے ایسے بہت دیکھے جو کل بڑے بڑے سیٹ تھے لیکن اللہ کی نافرمانی اور خیر و عذاب کے اندر گرفتار ہو گئے اور آج وہ فٹ پاتھ پہ ہم نے بہت دیکھے تو اللہ تعالی بچائے تو اب آج وہ دوست مالدار تھا کل آپ کو ضرورت پڑی وہ غریب پڑا ہے وہ تو اس کے پاس کچ. خود کچھ مانگنے کو سوچ رہا ہے گر گھر جھانک رہا ہے کہ ہم کو کچھ کہیں سے مل جائے لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی کوئی عاجز نہیں ہے اللہ تعالیٰ بالکل قدرت پوری قدرت والے ہیں وہ کبھی نہ بیمار ہوتے ہیں نہ کبھی آجز ہوتے ہیں ان کے خزانے لامحدود ہیں تو جب اللہ تعالیٰ ہمارے دوست ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی دوستی کے لیے چن لیں گے تو ہم کو کبھی پریشان رکھیں گے اس کو خواجہ صاحب نے فرمایا اچھا خیر بات یہ ہو رہی تھی کہ ابھی پانی دیا ہم نے تو یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں یہ بہت آسان سی باتیں آپ کو بتلا رہے ہیں جن کے عجر و ثواب بڑے بڑے ہیں بظاہر تو ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں جہاں سوز لیکن یہ سنگاریاں یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جیسے ابھی عرض کیا کہ قیامت کے دن جب ہماری آنکھ کھلے گی جب حساب کتاب ہوگا تو ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی جو ہم آج ان کو چھوٹا چھوٹا سمجھ رہے ہیں ان کی بڑی قیمت معلوم ہوگی تب قیمت معلوم ہوگی اس किसी کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو اور کسی برائی کو چھوٹا مت سمجھو ہر برائی جو ہے اس میں خاصیت ہے جہنم کی طرف لے جانے کی ہے اور ہر نیکی کو خاصیت ہے جنت میں لے جانے کی اس لیے بھائی اگر بڑی نیکیاں نہ کر سکو تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہی کر لو جو آپ کو چھوٹی نظر آ رہی ہیں کل یہ بڑی بنکیاں آئیں گی سامنے آپ کو جیسے حدیث پاک میں ہے یہ قیامت کے دن ایک بندہ بڑی مشکل میں ہوگا کہ اس کا پلڑا جو ہے وہ گناوں کا جھکا ہوا ہوگا اور نیکی کی تلاش میں ہوگا اب ماں کے پاس جا رہا ہے ماں کچھ نیکی دے دے ماں کہتی بیٹا میں تو تجھے پہچان پیشانتی... میں تجھے پہچانتی نہیں بیٹا بھی نہیں کہے گی کہ میں تو تجھے پہچانتی نہیں توں کون ارے ماں میں تیرا بیٹا ہوں ہے نہیں میں تو تجھے پہچانتی نہیں بھاگے گی اور باپ کے پاس جائے گا باپ بھاگے گا دوست کے پاس جائے گا دوست نہیں پہچانے گا اور بھائی کے پاس جائے گا بھائی نہیں پہچانے گا وہ وقت آنے والا ہے نا اب یہ بڑی مشکل میں ہے اچانک ایک پھیلی جو ہے اس کے پلڑے میں آ کے گرتی ہے نیکیوں سے اور اس کا نیکیوں کا پلڑا جھک جاتا ہے تو یہ اللہ سے پوچھتا ہے حیرانی میں اور خوشی میں کہ یا اللہ یہ میرا کون سا عمل ہے یہ میرا کون سا عمل ہے جس سے میری نیکیوں کا پلڑا جھک گیا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ وہ مٹی ہے جو تو نے اپنے بھائی کے قبر پر دی تھی اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں دوستو یہ دنیا یہ معاشرہ ہمیں کچھ نہیں دے سکے گا یقین جانو کچھ نہیں دے سکے گا جس کی خاطر ہم اپنے اپنے آپ کو گناہوں میں مطلع کرتے ہیں غیروں کے طریقوں کو اختیار کرتے ہیں یہ معاشرے کو کچھ طاقت نہیں ہم کو مٹا سکے زمانے میں دم نہیں زمانہ خود ہم سے ہے ہم زمانے سے نہیں یہ معاشرہ ہمیں کچھ نہیں دے سکتا اللہ تعالیٰ ہمیں بہت کچھ دیتے ہیں دے سکتے ہیں اور دیتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں ان اللہ لایزیو اجر المحسنین اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے ایک دفعہ محبت سے اللہ کہہ دیا ساری عمر کے لیے محبوظ ہوگی ہمیشہ کے لیے محبوظ ہوگے اب وہ ضائع نہیں ہوگا اس کا نور بھی محفوظ رہے گا محسوس اگر نہ ہو لیکن نور ضرور ہوگا وہاں آپ کو اس کا بدلہ ضرور مل جائے تو یہ ایک بھائی کی قبر پہ مٹی دینے کی یہ قیمت ہے اس لیے ہم کس نیکی کو ایسی ان بعض بزرگوں نے خوب گھر بھر کے مٹیاں ڈالیں قبر سے تاکہ ہمارا عجر و ثواب وہاں پڑ جائے تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں کہنے کی ہیں لیکن ان کو چھوٹا مطلب تو آج آپ کو ایک سلام کی سنت پیش کر دی پہلے بھی کی تھی لیکن تکرار کرنے سے فائدہ ہوتا ہے خود ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن فضکر فن ذکر فکر فائن ذکرات مومن آپ آپ تکرار کیجیے مقوم یہ ہے کہ آپ یاد دلائیے ذکر کیجئے تو یہ ذکر جو ہے نافع ہے مومنین کے لیے اب بتائیے الحمدللہ ہم بھی مومن ہیں آپ بھی مومن ہیں تو جو کہے کہ ہمیں نفع نہیں ہوتا تو قرآن پاک کی تقویف کرے گا کہ نہیں تو نفع ہم کو بھی ہوتا ہے کہنے والے کو بھی ہوتا ہے سننے والے کو بھی ہوتا ہے اور تکرار کرنے سے قرار پا جاتا ہے دل میں کہ بار بار ایک بات کہنے سے ایک صاحب کا واقعہ سنایا ریاضت نے فرمایا کہ صاحب کو سگریٹ کی تلسیم کرتے تھے کہ سگریٹ مت پیو تو ایک بار کہا دو بار کہا تین بار کہا کہنا نہیں چھوڑا انہوں نے جب سویں بار انہوں نے کہا تو سو ایک سو ایکوی بار انہوں نے چھوڑ دی تو نفع ہوا نا اب اس اگر آپ یہ کہیں کہ میرا سو بار کہنا بیکار ہوا یہ تو نہیں ہے نا اس میں پہلی بات پہلی دفعہ کا بھی اثر شامل ہے دوسری دفعہ کا بھی اثر شامل ہے تیسری دفعہ کا بھی اثر شامل ہے تو ایک, ایک بار انہوں نے چھوڑ دی ٹکٹ بری چیز چھوڑ دی تو غرض یہ ہے کہ کیا بات کہی کہہ رہا تھا ہاں سنت یہ بات کس لیے بتائی تھی ہاں فضکر فائن ذکر کنٹرول مومنی یہ بار بار تکرار کرنے سے وہ چیز دل میں قرار پا جاتی ہے تو اس لیے دوسری سنت میرے دل میں ابھی اللہ نے ڈالی کہ یہ بھی میں نے پانی پیا تو اس میں بھی جو سنتیں ہیں اس میں کوئی مشقت نہیں ہے اس میں کوئی مشقت نہیں ہے اور یاد رکھیے کہ سنت پر عمل کا سب سے بڑا انعام اللہ کی محبت کا حصول اللہ تعالیٰ احکم الحاک مین ہم سے محبت کرنے لگیں گے کہ یہ میرے پیارے کی پیاری اداؤں کو اپنا رہا ہے پیارے کی جو پیاری اداؤں کو اپنائے گا وہ ان کا پیارا ہو جائے گا آپ صلی اللّہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے تھے نہیں اس ان کی, ان کی پیاری جو ہے وہ اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے تو پانی پینے کی سنت ایک یہ ہے کہ بھئی بیٹھ کر پانی پیئے کھڑے ہو کر بھی پیا جا سکتا ہے خلاف سنت ہو گیا بیٹھ کر پی لیا تو سنت کے مطابق ہو گیا ایک سنت یہ مل گئی دیکھیں ایک عمل کے اندر کتنی سنتیں پوشیدہ آئیں کتنی سنتیں پوشیدہ آئیں کہ بیٹھ کر پی لیا سنت ہو گئی اور اس میں آفیت بھی ہے آرام سے بیٹھ کر پیے تن کو بھی چیز لگتی ہے بیٹھ کر پی لیا بسم اللہ پڑھ کر پینا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کیا مشکل ہے پانی پینے سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھ لیا اور تین سانس میں پینا پھیر پھیر کے تین سانس سے مراد دی ہے تاکہ پھیر پھیر, پھیر کر پانی پیے دو سانس میں بھی پی سکتا ہے تین سانس میں پیے تو اعتدال اعتدال رہے گا اس میں دوسری سنت ہو گئی تیسری سنت ہو گئی چوتھی سنت یہ ہو گئی کہ برتن کے اندر سانس نہ لینا جب سانس لینا ہو تو برتن کو منہ سے ہٹا لینا یہ بتائیے کتنی کتنی آسان آسان باتیں لیکن ہر ہر سنت پہ آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے اللہ کی محبت حاصل ہو رہی ہے اور بہت سی سنتوں کے اوپر ایک ایک سنت پہ سو سو شہید کا ثواب مل رہا ہے کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں بتائیے تو یہ کیا مشکل کام ہے اور یہ طریقہ بھی یہی ہے جانور پیتا ہے جب آپ دیکھیں ابھی بکرے گزریے لوگ دیکھا ہوگا کہ جانور جو ہے وہ منہ منہ ڈالتا ہے پانی میں اسی میں کوں فوں فو فیتا رہتا ہے لیکن انسانوں کا طریقہ کیا ہے جو کامل انسانیت نے ہمیں سکھا دیا کہ سانس لینے سے پانی پیتے وقت جب سانس لینا ہو تو برتن کو منہ سے ہٹا لو اور پانچویں سنت یہ ہے کہ پانی کو دیکھ کر پیو اب دیکھ کے پینے کا فائدہ ہے کہ نہیں دنیاوی فائدہ بھی ہے کہ نہیں کہ اس میں اندر کوئی کیڑا کوڑا کوئی کچرا نہ آ جائے تو یہ, یہ اپنی دنیا کے فائدے بھی ہیں اس میں اور انسانوں کا طریقہ بھی یہی ہے جانوروں کا طریقہ اپنانے سے انسان جانوری ہو جائے گا حضرت نے فرمایا کہ جانوروں کا تو سال بھی جانوری سے شروع ہوتا ہے جنوری ہے نا جنوری ان کا سال بھی جانوری ہے تو یہ دیکھیے کہ پانی پینے کے اندر کتنی سنتیں ہیں اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہہ دیا کیا مشکل کام ہے بھائی اللہ کی تعریف بھی بیان ہو گئی اللہ کا شکر بھی ادا ہو گیا سنت پہ بھی عمل ہو گیا کتنی سنتیں ہو گئی پانی پینے میں چھ سنتیں ہو گئی اور اس کے علاوہ بھی ایک دعا ہے اس کو بھی یاد کر لینا چاہیے اس میں بھی شکر اور ابدیت ہے اللہ کی ابدیت کاملہ ہے کہ الحمدللہ للہ اللہ سقانہ تمام تاریخ اللہ کے لیے جس نے ہمیں پلایا ہے نا سقانہ ازبن فراتم یہ ٹھنڈا میٹھا خوشگوار پانی ہم کو پلایا اس نے ولم یجال ہو مرحن اجازم بزنو ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس کو کھارا اور کڑوا نہیں کیا تو یہ دعا پڑھنے سے اور زیادہ ابدیت اور زیادہ اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے اور لائن شکر کم لاضی گن مل گیا بتائیے انعام ہی انعام ہے نوازشات ہی نوازی شاط ہیں ہم چل کے تو دیکھیں کہ اللہ تعالی ہم کو کس قدر نوازنے کے لیے میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے درمنے موتی بے بہا بے شیمت موتی ابھی سنا دیا کہ بھائی کی خبر پر مٹی دینے کی کیا قیمت ملی کہ اس کا پلڑا نیکیوں کا جھک گیا جو مشکل میں پڑا تھا ایک एक ایک مٹھی مٹی دینے میں جو ہے وہ پلڑا جھک گیا کام بن گیا میرے کریم سے گھر خطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در وے بہا دیے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے اللہ تعالی بڑے بڑے انعامات عطا فرماتے اس لیے کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو بڑے بڑے لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی معمولی نہیں ہیں ہم ان کو چھوٹا سمجھتے اب پانی پینے میں کتنی سنتیں ہوئی اگر سنتیں آج تک کی جا رہی ہیں تو چھ سو شہیدوں کا آپ کو ثواب مل گیا بتائیے اس قدر اجر و ثواب ہے تو بھئی اپنی آخرت کا کچھ نہ کچھ ذخیرہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے اس لیے ان سنتوں کو ہم اپنا رہیں ایسی لباس کی سنتیں آپ کو بتا دیں کہ لباس کو قمیز پہننا ہے تو اتنی سی کام کرنا ہے کہ بجائے پہلے الٹا ہاتھ اسکین میں ڈالنے کے آپ پہلے سیدھا ہاتھ ڈال لیجیے یہ طریقہ سنت کا ہو گیا پہلے سیدھا ہاتھ چاہے جو قمیض پہننی ہے کرتا پہننا ہے شرٹ پہننی ہے آپ پہلے دایا ہاتھ اس میں ڈال لیں اس کے بعد بایاں ڈال لیں یہ کیا ہو گیا سنت کا طریقہ اگر الٹا ہاتھ پہلے ڈال دیا تو وہ خلاف سنت ہو گیا کچھ بھی نہیں ملا اس کا اور اسی طرح اگر قمیض اتارنا ہے تو آپ پہلے بایاں اتاریں گے اس کا الٹا کر دیں گے پہلے پہنتے وقت دایاں پہلے یعنی رائٹ ہینڈ ڈالا تھا تو اب اتارتے وقت اس کا لیفٹ جو ہے پہلے اتار دیں گے ایسے ہی جوتا پہننا ہے تو جوتا پہننے تھے پہلے رائٹ right پیر پہ, سیدھا, سیدھا پیر ڈالیں گے جوتی میں اور الٹا پیر بعد میں ڈالیں گے اتارتے وقت الٹا پیر پہ پہلے نکال لیں گے اس کا الٹا کر دیا تو یہ سنت ہو گیا تو سنتوں کے اوپر چل کر راستہ بڑی تیز رفتائی سے طے ہوتا ہے اور سب سے بڑی سنت تقواہ ہے تقواہ تقواہ جو ہے وہ سنت ہے جس کا درجہ فرض کا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تقوا ہر انسان پر فرض کیا ہے اور تقوا ایسی چیز ہے کہ جو کمزور سے کمزور آدمی بھی کر سکتا ہے کمزور سے کمزور آدمی کیونکہ تقوا نام ہے پرہیزگاری کا گناہ نہ کرنے کا کچھ کام کرنے کے ہوتے ہیں اور کچھ کام نہ کرنے کے ہیں تو تقوا کام ہے کام نہ کرنے کا تو بتائیے کام کرنا آسان ہے یا نہ کرنا آسان ہے کام نہ کرنا آسان ہے آپ گناہ نہ کریں آرام سے رہیں نگاہ کی حفاظت کریں نامیروں کو مت دیکھیں دل بھی آپ کا سکون اور چین سے رہے گا اگر نگاہ خراب کی تو دل بے سکون ہو جائے گا پھر جس کا پھنس گیا کسی زلف یار میں پھر جی کیا لگے گا اس کا کسی کاروبار میں کاروبار بہت سے لوگوں کے لٹ گئے بہت سے لوگوں کے کاروبار لٹ گئے ایک گینگ عورتوں کا ایسا بھی ہوتا ہے جو اپنے اسٹائل دکھا دکھلو کے کام ان کو کچھ نہیں ہوتا اور صرف مال پیسہ اینٹنا ہوتا اپنی بعض عورتیں اپنی یتیم ہی کا اظہار کرتی ہیں ہم یتیم ہیں وہ اور آدمی جو ہے ان کے فریب میں آ کر ان کو پیسے دیتا ہے ارے पता بڑی یتیم ہے اس کو یہ پتا ہی نہیں کہ میں اس کے چنگل میں پھنسا ہوں ایسا گینگ چل رہا ہے کہ جو پیسے اینٹنے کے لیے اپنے آپ کو مجبور اور یتیم ظاہر کرتا ہے یہ سب حرام ہے اور دل جو ہے وہ سب بے ہو جائے لازم ہے اللہ تعالی کا اعلان ہے کہ من آرض عن ذکری فرم نہ معیشت اللہ کے اعلان کے خلاف کب ہو سکتا ہے بھائی اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ جو شخص میری نافرمانی کرے گا میری یاد سے اعراض کرے گا اس کی معیشت کو تلق کر دیا جائے گا یہ پریشان ہو جائے گا یہ ممکن نہیں ہے کہ گناہوں کے باوجود کوئی انسان سکون سے رہ سکے اور دوسری طرف نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے من عمل صالحا من منظکرین ان او ان کا وہ ممن ان فلاں نو حیاتن سہ ہم ضرور بے ضرور نیک عمل کرنے والوں کو اور مومن لوگوں کو ضرور بے ضرور بالد زندگی مزیدار زندگی عطا کریں گے مزیدار اسی لیے دیکھ لیجئے کہ اللہ والے لوگ جو ہے وہ خوش رہتے ہیں ہر حالات میں خوش رہتے ہیں پر سکون رہتے بڑے بڑے سیٹوں کو دیکھا کیوں ان کے ان کے چکر لگاتے ہوئے اور ان سے دعائیں کراتے ہوئے بتائیے مال و اسباب کے اندر اگر چین اور سکون ہوتا تو سیٹ لوگ اہل کے پاس کیوں جاتے دعا کرانے بتائیے مال میں اگر چین ہوتا بھائی مال آپ کمائیے مال منا تھوڑی ہے لیکن اللہ کو ناراض نہ کیجیے تو سب سے بڑی سنت کیا ہے تقوا ہے گناہ نہ کرنا اس کا درجہ فرض کا ہے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم پہ تقوا فرض نہیں ہے بھائی دیکھیے ایک بہت ہی بیمار آدمی ہے بالکل فالد زدہ سا ہے اور بالکل ڈسیبل آدمی ہے ہینڈی کیپ کہتے ہیں اس کو ہینڈیکیپ بالکل معذور آدمی ہے بستر پہ لیٹا ہوا ہے اسپتال میں اب اب نرس آ گئی نامیرم ہے اب اس نے اگر اس کو دیکھ لیا تو یہ گناہ گار ہوا اور اگر اس نے نہیں دیکھا تو یہ مستقی ہو گیا تکوا ہو گیا نہیں یہ تکوا اور نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس نے تعموم کیا یہ اللہ والا ہو گیا کہ نہیں تو کمزور سے کمزور آدمی تقوی اختیار کر سکتا ہے اللہ تعالی نے تکوینی امور بھی اور تشریح امور بھی سب کے سب انتہائی آسان بنائے اور انتہائی واقف دیکھیے ہوا انسان کے لیے کتنی ضروری ہے ابھی ہم آکسیجن نہ ملے ایک دو منٹ کے اندر موت واقع ہو جائے گی ہے نا کوئی بہت زیادہ ہوگا جوگی قسم کا آدمی جو یوگا اور جوگا کرتے ہیں وہ آٹھ دس منٹ سانس روک لے گا ایک گھنٹے سانس روک لے گا لیکن آکسیجن نہیں ملی تو مر جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے آکسیجن کا کبھی بل مانگا آپ سے پچاس پچپن ساٹھ ستر برس کی زندگی جس کی بھی گزری آکسیجن کتنی وافر ہے مفت ملتی ہے بغیر محنت کے ملتی ہے کہ نہیں ملتی ایسے ہی پانی ہے اب پانی کتنی بڑی ضرورت ہے انسان کی پانی نہ ہو تو آبادیاں ویران ہو جاتی ہیں آبادیاں ویران ہو جاتی ہیں کتنی بڑی ضرورت ہے صبح اٹھتے ہاتھ دھونے استنجا کرنا ہے نہانا ہے پانی پینا ہے کھانا ہے پکانا ہے غسل کرنا ہے کپڑے دھونے سا... کتنی وا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا عطا فرمایا کہ نہیں اتا یہ جو جا... جہاں پانی کی تنگی ہوتی ہے یہ تقسیم کی خرابی سے ہوتی ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پانی, کی... پانی کے اندر کوئی کمی نہیں پانی میں کوئی کمی نہیں ہے یہ صرف تقسیم کی وز... نا انصافی کی وجہ وز... سے اور ہمارے گناوں کی شامت عمل ہوتی ہے اس وجہ سے پریشانی ہوتی ہے لیکن پانی کتنی ضروری چیز ہے اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما رکھی ہے مویشیوں کو دیکھ لیجئے ایک کتا جو ہے اس کی, اس کی جب نسل پیدا ہوتی ہے ایک وقت میں بارہ بارہ بارہ بارہ پلے جنتی ہے نہیں کتیاں کتیا کے بچے کتنے ہوتے ہیں ایک وقت میں چھ چھ آٹھ آٹھ پیدا ہوتے ہیں اگر اور مویشی کو دیکھیں ایک وقت میں ایک زیادہ سے زیادہ دو پیدا ہوتے ہیں گائے کا بچہ ایک نہیں تو بہت سے بہت جڑواں دو پیدا ہو گیا بکری نے بچے دیے بہت سے بہت ایک نہیں تو دو پیدا ہو گئے ہیں تو اس حساب سے دنیا میں آج سب سے زیادہ کتے ہونے چاہیے تھے بتائیے ہے کہ نہیں ایک کتیا جو ہے چھ بارہ بچے جن رہی ہے لیکن مویشی ایک یا دو جن رہا ہے خلال چیز کم جنی جا رہی ہے حرام چیز زیادہ جنی جا رہی ہے لیکن اللہ کی کیا قدرت ہے کرو کتنی لاکھ قربانیاں ہوتی ہیں اس خالی شہر کے اندر کتنا گوشت کم کھاتے ہیں بتائیے کیا اللہ کی قدرت ہے کہ جتنی ضرورت کی چیزیں انسانوں کی اسی کو فرمایا ان دنیا خل قتل کم و ان کاش <لِلْآخرا> ہم اپنی قیمت کو پہچان لیں کہ ہم دنیا میں غیروں کے طریقے پر چلنے میں نہیں آئے بلکہ ہم یہاں اس خاص مقصد سے آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے اللہ کی معرفت حاصل کرنے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے فواج صاحب اس کو فرماتے ہیں کہیں کونوں مقام جو نہ رکھی جا سکی ہے دل غزب دیکھا وہ میری مٹی میں شامل تھی ہمارا شرف کیا ہے ہمارا شرف انسان کا شرف انسان کی قیمت جب ہے جب وہ اللہ تعالی کے احکامات کی پابندی کرے اور اللہ کی منع کی ہوئی باتوں سے رکے اور جب یہ ان باتوں سے نہیں رکتا اور اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتا تو یہ جانور سے بھی بدکر ہو جاتا اس کی قیمت گھٹ جاتی ہے اور اگر یہ اعمال پہ آ جائے اور نافرمانی سے بچنا شروع کر دے اللہ والا بن جائے تو اس کی قیمت فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتی فرشتوں سے بھی آگے ملائک کیا چیز ہے ملائک تو خود ایسی مجالس کو جیسے آپ یہاں تجیف لائے تو اللہ کی محبت میں آئے کہ نہیں بتائیے آپ سے میرا کیا رشتہ ہے نہ میں آپ کو یہاں چندہ بانٹ رہا ہوں نہ آپ سے لینے آیا ہوں میرا یہاں تو آپ سے چندہ لینے کا کوئی مقصد نہیں نہ کوئی ہتھیار لینا چاہتا ہوں میں نہ میں لے رہا ہوں یہاں سے اور نہ ہی جو ہے میں آپ کو کچھ دے رہا ہوں نہ آپ سے آپ میری میرے پاس کوئی آپ صرف اور صرف یہاں اللہ کی محبت میں آئے تو فرشتے تو ایسی مجالس کو آسمان پر رش کی نظر سے دیکھتے ہیں کبھی طاعتوں کا سرور ہے کبھی اعتراض قصور ہے ہے ملک کو ہے ملک کو جس کی نہیں خبر وہ حضور میرا حضور ہے اگر گناہ ہو بھی جائے تو توبہ کا راستہ اللہ نے کھول رکھا ہے اس کی شرط یہ ہے کہ گناہ کے ساتھ چپتا نہ رہے گناہ کرتا نہ رہے گناہ سے فوراً الگ ہو جائے ندامت پیدا ہو جائے اور اس سے دوری اختیار کرے اور یہ پکا عزم کر لے کہ ہم آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے اللہ کو ناراض نہیں کریں گے نظر خراب ہو گئی استفار تو کر سکتے ہو استفار کرو کہ اللہ آئندہ ہمیشہ کام نہیں کریں گے ہم نے آپ کا غضب اور آپ کی لعنت لی آئندہ ہمیشہ کام نہیں کریں گے بس یہ پھر اللہ والا ہو گیا پھر مستقی ہو گیا فرمایا کہ تقوی سے رہنا اتنا ہی آسان ہے جتنا باوجود رہنا ایک شخص ایک شخص کا وزو چلا ایک شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے بھائی یہ شخص ہر وقت باوجود رہتا ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ کبھی اس کا وزو ٹوٹتا ہی نہیں کبھی اس کی ہوا کھلتی نہیں کبھی بیت الخلا جاتا نہیں کبھی خون نہیں نکلا وزو نہیں ٹوٹا نہیں مطلب کیا ہے کہ جیسے ہی وزو جاتا رہا فوراً اس نے دوبارہ پھر وزو کر لیا استنجے کی حادت ہوئی استنجا کرنے کے بعد پھر دوبارہ وز کر لیا تو پھر یہ باوجود ہو گیا تو اس کو کہتے ہیں ہر وقت ہم گناہ سے بچیں اور گناہ سے بچنے میں جو غم آئے وہ جو مشقت آئے دل پر اس کو برداشت کریں اس برداشت کرنے پر اللہ تعالیٰ کو بڑا پیار آتا ہے میرے ٹوٹے ہوئے دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشمے نم سے اپنے بچے کو اللہ تعالیٰ ہمیں روتا پٹتا تھوڑی چھوڑتے ہیں جو بندہ اللہ کی مرضیات پر چلتا ہے اور اللہ کی مرضی پر چلنے میں غم اٹھاتا ہے مشقت کرتا ہے لوگوں کے تانے کسنے ذرا سن لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا پٹنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ تم دین پر چلتے ہو تو تم پٹنے کے لیے رہو کہ لوگ تمہیں باتیں سناتے رہیں ضلیل کرتے رہیں نہیں دیکھو اہل اللہ کہ لوگ جوتیاں اٹھانے میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ نہیں بھاگ دوڑ کرتے ہیں کہ کاش ان کی جوتیاں ہم اٹھا لیتے اور آشت مزاج اور گناہگار اور فاشقوں کی کبھی جوتیاں اٹھاتے دیکھا ہے اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے دیکھا ہے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو دنیا میں بھی عزت سے رکھتے ہیں اگر عزت اور چین سے رہنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تابداری اور نافرمانی سے بچنے کی پوری کوشش کرو پوری جان لگا دو ہے نہیں ناخوش کریں گے رب و اے دل تیرے کہنے سے اپنے خواہشات پر چلنے انسان دنیا میں نہیں آیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی قانون پر چلنے دنیا میں آیا نہیں ناخوش کریں گے رب و اے دل تیرے کہنے سے اگر یہ جان جاتی ہے خوشی سے جان دے دیں گے اور جان دی دی ہوئی انہی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا ارے اگر ایک رو جان بھی مل جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ پر فدا ہو جائے ہر ہر جان اللہ تعالیٰ پر فدا ہو جائے بلکہ ہر ہر جان سو سو جان سے فدا ہو جائے تو بھی سودا سستا ہے میرے عزیزوں ایک دن آنکھ بند ہونے والی ہے آخرت کا جان شروع ہونے والا ہے پھر افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے جو نیکی کرنی ہے جو عمل کرنا ہے ابھی ہمت کر لو ابھی اس کو اختیار کر لو ورنہ ورنہ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی تو رہ جائے تب تیڑی کی گھڑی کتنے بچے دنیا سے چلے گئے قبرستان جا کے دیکھیے بچوں کی خبریں بھی ہوں گی مہینوں سے لے کر سالوں تک چھ سال بارہ سال دس سال بیس سال چالیس سال پچاس سال ہر عمر کے وہاں خبر ملے گی آپ کو تو. تو معلوم نہیں کہ ہمارا کب وقت آنے والا ہے اس سے پہلے پہل آخرت کی فکر ہم کر لیں تو غرض یہ ہے کہ وہاں خواجہ صاحب کا قصہ ختم کرتا ہوں کہ خواجہ صاحب نے فرمایا خواجہ صاحب کو دیکھ کے وہ وائی فرائی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا انہوں نے کہا کہ صاحب وہ جو سوٹیڈ بوٹڈ تھے انہوں نے کہا کہ ہم اتنے سوٹ بوٹ پہن کے آئے ہیں آپ نے ہماری تو عزت کی نہیں اور ایک ملا کی عزت کر رہے ہیں آپ تو اس نے کہا کہ تم وہ لوگ ہو جو ہماری کر رہے ہو تمہیں تم اپنی قوم کے لیے وفادار نہیں ہو تم اپنے دین کے بھی وفادار نہیں ہو تم لوگ بے وفا ہو اور یہ شخص اپنے اللہ کا با وفا ہے اس لیے میں اس کی عزت کر رہا ہوں آپ نے دیکھا کہ کافر کے دل میں بھی مسلمان کی حیبت ہوتی ہے ہم بار بار یہ واقعہ بتا چکے ہیں کہ ہم برطانیہ گئے اور وہاں جا کر ہم نے ہم اپنے ساتھ اللہ کا شکر ہے اپنے مشرین کی دعائیں اور ان کی توجہات کے سب سے ہم اپنے کمپاس قبلہ نما اور ایک مسلح سفری جو ہوتا ہے قتلہ تھا وہ ہر وقت اپنی جیب میں رکھا کرتا تھا تو وہاں میں نے ایک جگہ ویئر ہاؤس میں خریداری کے لیے میں گیا جب وہاں گیا تو میں نے عصر کا وقت ہو گیا تو میں نے وہاں جگہ جگہ مسجدیں نہیں ہیں اور دوسرے یہ کہ جو آدمی سفر میں ہوتا ہے اس کو جماعت واجب نہیں ہوتی وہ کہیں بھی نماز پڑھ سکتا ہے قصر کی نماز پڑھتا ہے تو ہم اس طرح وہاں نماز پڑھتے تھے تو ہم نے اس کے مالک سے کہا کہ بھائی ہمیں نماز پڑھنی ہے ہم یہاں کہیں تمہارا کونا बता بتا دو جہاں تمہارا حرج نہ ہو کام کا ہم وہاں نماز پڑھیں گے تو اس نے کہا تم ٹھہر جاؤ گے وہ گیا وہاں ویئر ہاؤس کے اندر نیچے مال ہوتا ہے تارا اور اوپر ان کا دفتر بنا ہوتا ہے شیشے کا وہ پورا ویئر ہاؤس وہاں سے نظر آتا ہے یہ طریقہ ہے بڑے بڑے ویئر ہاؤسوں کا تو وہ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آیا اس نے کہا کہ میرے دفتر میں تم جا کے نماز پڑھ لو کہا جو یہاں گھاگ بھی ہیں یہ بھی ہے وہ بھی ہے ہمارا دفتر خالی ہے ہماری بیوی بی وہاں کام کر رہی تھی اس کو بھی ہم نے نکال دیا ہم نے ہمیں معلوم ہے کہ مسلمان پردہ کرتا آپ بتائیے یہ بات اس کے دل میں کس نے ڈال دی بتائیے آپ ہم کو کہ یہ بات اس, اس کے دل میں کس نے ڈال دی یہ مسلمان کی بہت ہی شرم کی بات ہے کہ مسلمان اپنے دین پر شرم, عمل کرتے ہوئے شرماتا ہے بڑی ذلت اور بڑی پستی کی بات ہے تو اس کو ہے جو ہو جاتا ہے اس کی وہ اس کا غیر بھی اس کا احترام کرتا ہے اپنے تو کیا غیر بھی کرتا ہے احترام اپنے تو کیا غیر بھی کرتا ہے احترام چہرے پہ ہے جو داڑھی کی سنت لیے ہوئے جب داڑھی داڑھی رکھ لیتا ہے پوری شیروں کی طرح انسان تو غیروں کے اندر بھی اس کی عزت اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے دیکھو ان نہ اکرامکم اللہ ہی اللہ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ معذرت کون ہے جو تقوی والا ہے زیادہ تقوی والا ہے تو جو اللہ کے نزدیک تقوی والا ہوگا اللہ تعالیٰ مخلوق نے اس کو بے عزت کریں گے بتائیے آپ مجھے یہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت سب ساری مخلوق نے اوپر سے ڈالتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نن کی خدمت میں جب دو سفیر حاضر ہوئے ان سے ملنے کے لیے تو پوچھا مسلمانوں سے کہ تمہارا خلیفہ کہاں ہے کہاں ہے اس کا محل انہوں نے کہا کہ ان کا کوئی محل وحل نہیں ہے وہ تو بھائی کہیں درخت کے سائے میں فلاں جگہ درخت ہے اس کے سائے میں لیٹے ہوں گے آرام کر رہے ہوں گے قیلولے کا وقت ہے جب یہ دونوں وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ خلیفہ وقت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو ایک لنگی میں پہنے ہوئے لیٹے ہیں اور آرام کر رہے ہیں ان کو دیکھ کر یہ دونوں تھر تھر کاپنے لگے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم تو سات جسموں سے کاپ رہے ہیں اس شخص کے اندر کیا بات ہے حالانکہ نہ سوٹ ہے نہ ٹائی ہے نہ بوٹ ہے ایک لنگی جسم پر ہے یہ کیا چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حیبت ہے آج اگر مسلمان اپنے اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیں تو یہ سارے کے ساری جو ہے خطوحات ویسے ہی ہو جائیں گے خطوہات ویسے ہی ہو جائیں گی اور ان ترقیوں کا اور ان مال و دہلت کا کچھ بھی نہیں ملے گا جو حضرت نے فرمایا کہ دشمنوں کو عیش آب و گل دیا آب مانے پانی اور گل مانے مٹی یہ سب پانی اور مٹی کی چیزیں ہیں مٹی اور پانی زمین سے برامد ہوئی نہیں بتائیے یہ جتنی دھاتے ہیں گاڑیاں ہیں ہائی جہاز ہیں کمپیوٹر ہیں جو کچھ بھی بنائے کہاں سے برامد ہوا آسمان سے اترا ہے یہ سب زمین سے مٹی پانی سونا چاندی تانبا لوہا یہ سب چیزیں مٹی سے بنی ہیں دوست دشمنوں کو ایسے آگو گل دیا کیونکہ کاخر کو آخرت کی فکر ہی نہیں ہوتی اس کا ایمان ہی نہیں ہے کہ ہم آخرت میں اٹھائے جائیں گے اس لیے اس کو دنیا ہی کی کیا چاہے گا پھر وہ دنیا ہی کو کی چاہے گا وہ اسی میں لگا ہوا ہے لیکن مسلمانوں میں افلاس اور غربت زیادہ اسی وجہ سے ہے کہ اس کو آخرت کی فکر زیادہ ہوتی ہے دنیا کی ہیرست کم ہوتی اور کامیابی بتائیے کہ آپ کو پائیدار کامیابی اچھی لگتی ہے یا نا کامیابی تو دنیا کی کامیابی پائیدار ہے یا نا ہے بتائیے آج تک قبر میں ہم کوئی ہوائی جہاز لے گئے کوئی گاڑی لے گئے کوئی سونا چاندی لے گئے کوئی بنگلہ لے گیا اپنا کچھ بھی تو نہیں لے کے جا سکتا انسان وہاں اکیلا نکلے گا تو کوئی چیز اس کا ساتھ نہیں لے گی تو اس دنیا نا پائیدار کے لیے پائیدار زندگی کو برباد کرنا عقل مندی ہے یا حماقت ہے ہم خود سوچ لیں بس اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں دین سیکھیں دین آتا صحبت اہل اللہ کے میں حاضری دیں آتے جاتے رہیں اور کسی اللہ والے سے اپنا مضبوط تعلق کر لیں تو انشاءاللہ شاء تعالی یہ راستہ جلدی طے ہو جاتا ہے فرمایا کہ نہ کتابوں سے نہ واضحوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا اور فرمایا کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں ملے کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے تیرا ہاتھ ہاتھ سے آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے دین پر بھی عمل کرنا ہے تو اپنے شہز یا جس کو اپنا بڑا بنایا ہو اس سے مشورہ کر کے کرو اولاد کی تربیت میں بعض لوگ دینداری میں اتنی سختی اختیار کر دیتے ہیں کہ اولاد متنصر ہو جاتی ہے دین. اس کے طریقے پوچھنے چاہیے کہ اگر ہمیں ہمارے بچوں کو, کو کوئی غلط عادت ہے اس کو ہم کس طرح سے چھوڑائیں کس تدبیر سے چھڑائیں اپنے شہر سے پوچھو اللہ والے سے پوچھو جس سے تعلق کرو اس سے پوچھو کہ اس کا حسن تدبیر سے کام کرو خوش اخلاقی سے کام کرو اور محبت کے ساتھ کام کرو پھر دیکھو کیسے دین نہیں کھیلتا سختی سے اور ڈنڈے سے دل نہیں کھیلتا دین محبت سے کھیلتا ہے بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہے دعوانا ان الحمدللہ رب للہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ Thank you.